مصر میں جو کچھ ہوا لیبیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بحرین میں جو کچھ ہو رہا ہے یمن میں یہ کے, کے خلاف ہے اور یہ خلاف ہے اور کتاب و سنت قطر ان محتجین کے احتجاج کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ایک حاکم جتنا بھی ظالم اور جابر ہو اس کی سماں اور اطاعت، معروف میں سماں اور ہے اور غیر معروف میں صبر نبی اسلام نے یہ کیوں فرمایا بار بار کہ تم صبر کرو حتیٰ حوض قرآ مانا صبر پر یہ سلا ہے اگر صبر کرو کہ یقیناً تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی تو اس کے لیے جو اقدام یہ لوگ کر رہے ہیں یہ خطرناک خطرناک بھی خراب شریعت بھی خراب شریعت اس لیے کہ کتاب و سے اس کا اثر نہیں ملتا اس دور میں بہت سے حکمران اور جابر تھے حجاج کتنے قتل کیے اس نے لیکن کیا صرف صالحین نے حجاج کے خلاف بغاوت کی اقتدار کو ظاہر کرنے کی کوشش کی نہیں صبر کیا معروف میں سمو اور اطاعت کی اور غیر معروف میں اطاعت نہیں کی لیکن صبر کیا بہت سے حکام پر آج لوگ تنقیدیں کرتے ہیں یہ بن دنوں تنقیدیں کرتے لیکن بغاوت کی کسی نے بغاوت ثابت نہیں ہے تو اس لیے ایک حاکم جیسا بھی ہو سمو اور اطاعت ہے اور حاکم کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے آج مصر پر کوئی حکومت نہیں ہے اور پتہ نہیں یہ کس کی سازش ہے پیچھے, پیچھے کون سے عوامل ہیں کون سے ہاتھ کھینچ کھیل رہے ہیں امریکہ کی کیا سازشیں اور سب سے بڑھ کر اسرائیل کیا چاہتا ہے اور طلب عمل ہو رہی ہیں اور اس پوری پٹی میں یہ فتنے جو ہے وہ بھڑکا کر وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پھر کیا زمانت دے سکتا ہے کہ ان حکومتوں کی تبدیلی سے جو نئے حکومتیں بنے گی کی وہ کیا ہوں گی میں تو یاد ہے کہ فتنوں کے دور میں بعد میں والا حاکم پہلے سے بڑھ کر شر ہوگا اور فتنہ اور خطرناک ہوگا ہم تو یہ جانتے ہیں اب وہ کیسے گومتے بنے کیسے بنے؟ باللہ لیکن دشمنوں کے کی عزائم کیا ہیں بڑا خوف محسوس ہوتا ہے تو ہم اپنی آواز وہاں کیا پہنچا سکیں لیکن پھر بھی اگر کوئی ذریعہ ہے دعاؤں کے پہنچنے کا اس آواز کو پہنچنے کا تو یہ عرض کریں گے کہ مسلمان ان سازش میں گریز کریں اور سمو و اور جو شریعت کی ہدایتیں ہیں صبر کی ان کو بروکار لائیں ان یہ سلف فکر ہے اور سلف صالحین کے دور سے اس کی شہادت فسالیں ملتی ہیں اور کتاب و سنت سے بھی اس کے ذرائع جو ہیں ملتے ہیں موجود ہیں اللہ پاک سمجھ دے فقہ اور فہم دے تاکہ صحیح چیز کو اپنا سکیں اور پر عمل کر سکے جو دعاؤں کی ساتھیوں نے درخواستیں کی ہیں سب کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے تمام مریضوں کو صحت کام دے اور جو بھائی بہنیں